اب تھا ایک داں کی صدا کر بتا اس من لال میرا صدا ہے کس کو میں لال کے بولا کس کو سینے سے کس کو میں کس کو سینے سے اپنے نوری لوریاں دے کے کس کو سلاؤں لوریاں یادے کے کس کو سلاؤں ہائے آئے تجھ کو آئی یاد بھی ماں کی کو نہ آئی اس یہ کو بھائی، یاد بھی ماں کی کو نہ آئی کسی کا یوں کا نہ بگڑے کسی کا ہو نہ دل ٹکڑے ٹکڑے کسی کا یوں نہ بگڑے کسی کا اس طرح رہے کسی کا جیسے تارج یہ گھر بلا کی فضا میں اب تک ایک دکھ ما کی صدا